آغاز کرتے ہیں اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم, أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَاتَّقُ يَم يَوْمَ ل تَجز نَفْسُن عنن نَفْسِ شَيْئك لا تَجز نَفْسٌعَن نَفْسن شَيْئ وَل يُقْبلَل مِنْه وَلا يُقْبلَلُ مِنهَا عَدُلُ وَلَا تَفَعهَا شَفَ یہاں <سلام> سے اللہ رب العزت یا بنی اسرائیل اسکول نعمتی اللہ علام تعلیم پھر اللہ رب العزت ان نیام کا پھر تصویر فرماتے ہیں بطور تقیم جو نعم، نعمت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر فرمائی تھی ان کی طرف اللہ رب العزت پر یاد دہانی فرماتے ہیں اور اس کا تطمئی کے طور پر پھر اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ میری نعمتوں کو آپ یاد فرمائے جو میرے میں نے تمہارے اوپر انعام فرمائی تھی اور ان نعمتوں میں یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے فیرون سے نجات دلایا اور جو اس وقت کی بادشاہت کی فہرؤن کے ہاتھ, میں ہاتھ سے نکال کر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دے دی اور اس زمانے کے لوگوں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو فضیلت دی دی فراون جو بہت بڑا ظالم تھا ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا اللہ رب العزت نے اس غلامی کی زندگی سے ان کو نجات دلائی تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کا ذکر فرماتے اور آخر میں اس آنے والے دن سے ڈراتے ہیں جس دن کسی کی شفات کسی کے حق میں کارآمد نہیں ہوگی اور نہ کوئی انسان کسی انسان کے کام آ سکے گا تو لہذا اس دن سے اللہ عزت تنظیم فرماتے ہیں کہ آپ ڈریں اور وہ دن ہے جس میں کوئی انسان کسی انسان کا مدد بھی نہیں کر سکتا تو لہذا اس دن کے لیے اپنے آپ کو کیا کریں تیار رکھیں اور یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے تمہاری جو آخرت کی جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہ کہاں خراب نہ ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کو پھر تسکیر فرماتے ہیں اور ذکر فرماتے ہیں ہاں جی یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد تم یاد کرو میری نعمتیں وہ جو میں نے انعام کی تھی تمہارے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر وہ ان فضلتوں کو مح اللہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دے رکھی تھی اس وقت کے لوگوں پر جس وقت وہ لوگ تمہارے ساتھ رہتے تھے اور اس زمانے میں جو لوگ تھے تو ان سب پر تمہیں فضیلت دے رکھی تھی اور تم کو اللہ نے فضیلت سے نوازا تھا پھر اللہ فرماتے ہیں اصل نتیجے یہ ہے کہ وقت کو عم اللہ تجزی نفسن النفسن اس دن سے ڈرو جو کہ وہ آنے والا دن ہے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا ولا یقبل عدل اللہ فرماتے ہیں اس سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا ولا تنخواہ شفا نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی ولا ہم یونسرون اور ان کی کوئی مدد بھی ان تک کوئی مدد بھی کسی کے نہیں پہنچے گی اور نہ کوئی ان کا مدد کرے گا تو لہٰذا اس دن سے ڈرا کرو ہاں جی اور اپنے آپ کو اللہ کے تعبیدار کرے اللہ کی باتیں مانا کرو اپنی نفس کی شیطان کی خواہشات نفسانی کی ان کی باتیں نہ مانا کرو اللہ رب العزت نے پھر ان کو تبھی دے دی تاکہ ان کرتوتوں سے باز آ جائے جو کہ ان کی اکتیس قبلزت نے اسی صورت میں پہلے بیان یہاں سے و عزپت اللہ ابراہیم یہاں سے اللہ جلش ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کا ذکر فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں اور یہ بیان یہاں ضروری اس لیے ہے کہ پہلے اسی سورہ بکیرے میں بات گزری ہی کہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا جو مشرقین تھے وہ کہتے تھے کہ ہم برحق ہے ہمارا مذہب برحق ہے ہم شرک کرتے ہیں اس لیے کہ آبا اور اجداد ہمارے کرتے رہے یہود کہتے تھے کہ نہیں دین جو ہے ہمارا خالص ہے اور یہی دین ہے اصل میں ہم برحق ہیں نسارا نے کہا کہ نہیں ہمارا دین کیا ہے بر حق ہے جو کتاب اللہ رب عزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی وہی برحق اور ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور ہر گروہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں مشرقین مکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلط والسلام بھی ہمارے دین کے پیروکار ہیں اور ہم نے دین وہاں سے لیا وہ بھی شرک کرتے تھے اللہ عبت نے کہ نفی فرمائے و ماں کہاں نے ابراہیم علیہ السلام تو کبھی بھی مشرقین میں سے نہیں تھے بلکہ مشرقین کا تو انہوں نے مقابلے کیے اور اس مقابلے کے دوران اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اس کے والد نے اس کو گھر سے نکالا تھا ہجرت پہ مجبور ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام بھی مشرق تھے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے ہمارے دین پر تھے نسارا نے دعوی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نسلانی تھے تو لہٰذا ہم ابراہیم کے دین پر ہیں تو اللہ رب العزت یہاں سے ابراہیم علیہ السلط کا اصل حقیقت بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرکین میں سے تھے بلکہ وہ کیا تھا ملت ابراہیمی جو ہے وہ حنیفہ ہے حنیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملت وہ دین ابراہیمی جو ہے وہ مائل ہے باطل سے حق کی طرف وہ کبھی بھی میران باطل کی طرف نہیں کرتا تم جو دعوی کر رہے مشرق جو دعوی کر رہے وہ بھی باطل ہے وہ باطل کی طرف مائل ہے اس کا دین یہودی جو دعوی کر رہے یہودی اپنے یہودیت پر تو پورا عمل نہیں کرتا اس کے تو اپنے کرتوت لہٰذا اس کا دین بھی کیا ہے وہ بھی غلط اور اسی طرح نصارا جو ہے وہ بھی اپنے دین پہ پورا پورا عمل نہیں کرتے تھے وہ بھی کیا تھے یعنی دونوں بری کرتے تھے شرک کرتے تھے ان سب نے شرک کیا اشار سلاط السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا انہوں نے نصارہ نے یہودیوں نے اور علیہ سلاۃ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اس پہ شرک کیا مشرکین تو تھے ہی مشرق انہوں نے تو اتنے خدا بنا کے رکھے تھے تین سو ساٹھ خدا تو خانہ میں رکھے ہوئے تھے اس کی عبادت کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کیا اللہ اللہ رب العزت ان کے ان دعووں کو یہاں سے نفی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت خانہ کعبے کی عزمت کی طرف اس کی رفعت شان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرنی ہے یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ میرا گھر ہے اور یہ تمہارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے یہ قبلہ ہے اور یہ کس نے تعمیر کیا تھا آدم علیہ سلاۃ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر اور اللہ کے کہنے پر پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کی جو بنیادیں ہیں وہاں سے ہی اس کو اٹھانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس کے اسکرین کیا کرنا ہے تعمیر کرنا ہے بنیادیں وہی ہوں گی جہاں سے حضرت آدم علیہ صلاح السلام نے بنیادیں رکھی تھیں جس مقدار میں یہ خانہ کعبہ تھا اسی مقدار میں تم تم نے کیا کرنا ہے بنانا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کا شان بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ مقام حاصل کیا یہ صرف داغوں سے حاصل نہیں کیا بلکہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے جو یہ مقام پایا ہے وہ اللہ کے ازمائشوں کو قبول کیا اس نے ان پر صبر کیا اس کے بعد پھر اللہ نے اس مقام سے نوازا ہے اگر وہ مشرق ہوتے یہودی ہوتے یا نصرانی ہوتے تو اس مقام تک کبھی بھی نہ پہنچتے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام خاص خالص اللہ کے بندے تھے اور اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی اور جو ازمائش بھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ڈالا اس کو اس پہ صبر کیا اور اس ازمائش کو کیا, کیا اس نے یعنی کامیابی سے درکنار کر کے دکھایا اور تمہاری اوپر تو تھوڑی سی سختی آتی ہے تو تم چیختے ہو یہودی بھی اسی طرح تھے پن اسرائیل اور نصارہ بھی اسی طرح مشرقین مکہ بھی ہو تو بہانے ڈونڈتے ابراہیم علیہ اللاط وسلام نے تو اللہ کے ساتھ سچا وہ زندگی سچی زندگی گزاری اور اللہ کے کہنے کے مطابق وہ چلا اور اس نے ایک ذرہ بھر بھی اللہ کی مخالفت نہیں کی تو یہ اللہ بڑی عزت اس کا شان بیان فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وب تعلی ابراہیم یہاں فرماتے ہیں کہ وہ عزب طبراہیم یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے مبتلا یعنی امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام پر رب اس کے رب نے مطلب یہ ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اس کے اوپر ازمائشیں لاتے رہے ازماتے رہے اور ان ازمائشوں میں اس نے کامیابی دکھائی اور کامیاب ہوتا رہا پھر فرماتے ہیں کلیمات ان کچھ کلمات کے ساتھ وہ کلمات سے کیا مراد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کلمات سے مراد وہ فطرت کی دس خسلتیں ہیں یعنی انسان کے جسم کے اندر وہ دس خسلتیں ہیں ان پہ اللہ نے اس میں مفتلا کیا لیکن وہ کامیاب ہو گیا اس میں خسلتیں کیا ہے مزمزہ کرنا اس کرنا وضو میں یہ دس سنن ہے جو کہ فطرت ابراہیمی اس کو کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہے یعنی زیر ناف بالوں کو صاف کرنا ہے زیر بغل بالوں کا صاف کرنا ہے ناخونوں کو کٹوانا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ وہ خسلتیں ہیں جو کہ وہ سنت ابراہیمی ہے تو ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس پر امتحان کیا کہ ابراہیم علیہ السلط السلام عقیدت بھی صاف ستھرے تھے اور جسمن بھی صاف ستھرے تھے نے آپ کو صاف ستھرا رکھا اس نے کبھی بھی کسی گند میں ملوث نہیں پایا گیا ٹھیک ہے نا عقیدہ بھی اس کا صاف اور اسی طرح جسمن بھی اس کا صاف اللہ کے ساتھ معاملہ صفائی کا اس نے پیش کیا تو بات ان سے یہ مراد ہے مفسرین اس میں مختلف اقوال ذکر فرماتے ہیں کہ بے ان سے کیا کیا مراد ہے ایک تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اس میں یہی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ صلاحت والسلام کو ان کلمات سے کیا کیا یعنی آزمایا ہے مونچے کوتروانا ہے مزمزہ کرنا ہے کلی کرنا ہے اس ہے یعنی ناک میں پانی ڈالنا مسواک کرنا سر میں مانگ نکالنا بالوں کے اندر جو سنت کے طریقے سے کوئی رکھے جی یہ جو پانچ خصلتیں ہیں یہ سر کے اندر ہے باقی خصلتیں اور جسم میں ہیں ناخنوں کو کاٹنا اسی طرح بغل کے بالوں کو لینا موئی ناف ان کو منڈوانا صاف کرنا ختنے کا مسئلہ ہے خطنہ کرنا یہ سارے کے سارے اسی میں ایک علیمات کے تحت ہے ٹھیک ہے نا جی اور اسی طرح استنجا کرنا یعنی صفائی کا خیال رکھنا طواف کرنا بیت اللہ کا سائی بین صفا والمروہ کرنا اسی طرح رم جمار جو ہے طواف افاظہ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ساری وہ چیزیں یہاں ذکر ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں معروف یہی ہے کہ دس قسمتیں ہیں بعض محدثین نے ان قسمتوں کو دس کے علاوہ بھی بتا دیا اور زیادہ کا ذکر فرما دیا اور کوئی فرماتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے ایمان ہے خنوت ہے صدق ہے صبر ہے خوشو ہے صدقہ دینا ہے روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ ساری چیزیں قسمتوں میں ان ڈکلمات ان میں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ آ جاتی ہیں تو یہ مختلف روایتیں اس میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ اللہ کو آزمایا ہاں جی چند کلیمات کے ساتھ اللہ رب الزت نے جب آزمایا تو ابراہیم علیہ السلط والس نے اس امتحان کو پاس کیا تو اس نے جو مقام پایا ہے تو اسی وجہ سے پایا ہے یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل جیسے دعووں پہ یہ مقام ان کو نہیں ملا اللہ رب الرمات خاطم محن کے لحاظ سے ان سارے کلیمات کو ان ساری باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا جائے سیما مہ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام پیشوا تم کو میں نے پیشوا بنانا اللہ رب العزت نے امامت کا دینے کا اس کو کیا کیا وعدہ کیا کہ یہ مقام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں تمہیں امام بنانا چاہتا ہوں امام سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ تیری خاندان میں میں نے رکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قلع من ضروری اے اللہ یہ امامت کا جو منصب ہے میرے اولاد میں بھی یہ ہو سکتی ہے یا نہیں یہ منصب میرے, میرے اولاد کو بھی یہ منصب مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا یعنی خواہش دلی خواہش یہ ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ منصب جو امامت کا ہے نبوت کا ہے میری اولاد میں بھی اگر ہو جائے تو کیا ہے یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا یہ سلسلہ آگے چلتا رہے اللہ نے اس پہ شرط لگائی یہ منصب ویسے نہیں ملتا نہ سب کے لحاظ سے لیکن اس کی شرط یہ ہے اللہ نے فرمایا یہ میرا عہد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہو یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا یہ عاہد ظالم لوگوں کو شامل نہیں ہے میری اولاد میں سے اگر جو لوگ صالح ہوئے ظالم نہیں ہوئے تو پھر کیا ہے یہ عہد ان کو مل سکتا ہے اگر ظالم نکلے تو یہ عہد ان کو شامل نہیں ہے تو ان کو میں یہ منصب نبوت کا یا منصب امامت کا نہیں دوں گا اور ظالمین سے مراد کون ہے یعنی جیسے کہ ان شرق کا لزلم عظیم صورت القمان میں جو فرمایا کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے گویا کہ شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے جو مشرق ہے وہ ظالم تو ظالم مشرق آدمی وہ نبوت کے منصب پر یا امامت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے فرما دیا جو تیری اولاد میں سے اس طرح ہو تو یہ حد ان کو نہیں ہے شامل ہاں اگر صالح ہو تو ان کو یہ عہد شامل ہے اور اس کو یہ حد مل سکتا ہے یہ تھا ابراہیم علیہ السلط و السلام کے بارے میں کہ اس کو جو مقام ملا تھا وہ اس وجہ سے ملا تھا اللہ رب العزت نے وہ مقام ویسے پھر فرماتے ہیں وہ اجال نلو تصابت سوا وامنا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ہاں جی ایسی جگہ بنائی مسابط الناس جس کی طرف لوگ اسابت کرتے تھے مصابتن یعنی اسابت کی جگہ ہم نے بنائی مطلب یہ ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف آتے تھے ایسی جگہ ہے کہ اس میں لوگ آتے رہتے ہیں آگے چلے گئے پھر آگے پھر چلے گئے آگے چلے گے یعنی ایک دفعہ ایک انسان اگر بیت اللہ کو جاتا ہے اس کی زیارت ہو جاتی ہے تو پھر دل تڑپتا رہتا ہے موت تک بار بار جانے کا دل کرتا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیے بس دنیا کی ایک چیز اگر ایک مقام انسان ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے دوبارہ وہاں جانے کا دل نہیں کرتا ہوگا تو دیکھیے یہ جگہ دوبارہ کیا ہم جائیں گے ٹائم ضائع کریں گے پیسے ضائع کریں گے لیکن اللہ کا گھر ایسا نہیں ہے بار بار انسان جانے کو تھلکتا رہتا ہے اور اس کو دل کرتا ہے کہ وہاں میں چلا جاؤں تو اللہ اور برج فرماتے ہیں کہ بیگ کو یعنی اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو ہم نے مساوت بنایا یعنی اس کے طرف لوگ لوٹ لوٹ کر آتے ہیں بار بار اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امن سارا پا امن ہے اور یہ اللہ کا گھر حرم شریف یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ سب مخلوق کے لیے امن کی جگہ ہے چاہے وہ پرندے ہیں یا جانور ہے کوئی چیز بھی ہے وہاں اگر کوئی داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو امن کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا وہ شرقینی مکہ بھی جب لڑتے تھے تو اس کا لڑائی کے وقت کے خیال رکھتے تھے اس کے حرمت کا خیال رکھتے تھے کم از کم اس کے حدود میں لڑ... نہیں لڑا کرتے اور کچھ مہینے انہوں نے محرم بنائے تھے ان پہ بھی نہیں لڑتے تھے وہ خیال رکھتے تھے اللہ رجد فرماتے کہ یہ ہم نے امن کی جگہ بنائی پھر اللہ فرماتے ہیں وہ تخم مقامی ابراہیم مصلح مقام ابراہیم کو بھی اللہ نے ایک مقام دیا ایک شان دے دیا اس کو بھی ایک عظمت دی اس سے اللہ نے نوازا کیونکہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ اس پتھر نے ساتھ دیا تھا یہ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کڑے ہو کے خانہ کاوی کی تعمیر فرمایا کرتے تھے اور اس پتھر نے سیڑھی کا کام دیا ابراہیم علیہ السلط والسلام کے ساتھ دیے اس نے تو یہ مبارک پتھر ہے تو اس پتھر کا بھی ایک مقام ہے اس کی بھی ایک وقار ہے عزمت ہے اللہ ربز فرماتے ہیں کہ اس مقام ابراہیم کو مسلح بنائے جب بھی تم طواف کرو طواف ختم ہونے کے بعد سات چکروں کے بعد اس مقامی ابراہیم کے پاس آ کر دو رکعات سلات نفل ادا کیا کرے اور یہ سلاط نفل ادا کرنا یہ سنت ہے اس وجہ سے اس کے بعد پھر انسان جاتا ہے کہاں سائی کے لیے صفحہ اور مروا کے درمیان سائی ابراہیم کو مسلح بنا دیا آج بھی وہ پتھر ایک خانہ سا بنا ہوا ہے اس کے اندر شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے نظر آتا ہے تو وہاں اس مقام ابراہیم کے پاس جا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے مرحت میں جہاں بھی نماز پڑھیں تو نماز آپ کی ادا ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ ربز فرماتے واحدنا ابراہیم اسماعیل آہدنا سے مراد یہ ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی آحد سے مراد کیا ہے تاکید یعنی بات ہم نے بتائی ان کو حکم کیا تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو انتہرا کہ آپ دونوں پاک کرے بیتیہ میرے گھر کو لطفین طواف کرنے والوں لوگوں کے لیے ولاقفین ان لوگوں کے لیے کہ یہاں آکے کے وہ اتقاف میں بیٹھیں گے اور رکای سجود ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کے رکو کریں گے سجدہ کریں گے سجدہ اور رکو بجا لائیں گے یعنی نماز کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے صاف ستھرا رکھنا اللہ کے گھر کو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ قبل عزت نے یہاں اشارہ فرما دیا کہ گندی چیزوں سے بیت اللہ کو صاف کر لیں یعنی اس میں کوئی مشرکین کے بت وغیرہ یہ نہ چھوڑے اس کو سب نکال دیں یا یہ ہے کہ ظاہری طور پہ اس کو صاف ستھرا رکھا کرے اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے جیسے کہ مساجد کا حکم ہے مسجدوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے سنت ہے ٹھیک ہے نا اس کو گندی نہ رکھے اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بدبودار نبت ہے کوئی پودا ہے مثلا پیاز ہے لہسن ہے اس میں سے کوئی آدمی کوئی چیز کا لے تو ہماری مسجدوں میں نہ آئے اس لیے کہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے گھر کی صفائی کا کیا کرے تم دونوں خیال رکھے صائفین کے لیے عاکفین کے لیے سجدہ کرنے رکو کرنے والوں کے لیے تو یہ ابراہیم علیہ السلط والسلام کو یہ تاکید کی گئی اور اسماعیل علیہ السلاۃ السلام کو ساتھ لگا لیا ان دونوں نے پھر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور اس کا خیال رکھا کر دیا جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گئے، اس کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلاطلام نے اور لوگ عبادت کے لیے آتے رہے ابراہیم علیہ السلاطلام نے اس شہر کے لیے ایک دعا فرمائی وہ دعا ظاہری طور پہ بھی ہے اور باطنی طور پہ بھی ہے یعنی روحانی ان کے علاج کے لیے بھی اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اسی طرح ظاہری جو اسباب ہے معیشت کی اس کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام فرماتے وہی قال ابراہیم یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے رب بجال اے میرے رب بنا دو